هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ان شاء اللہ آج کے لیکچر میں ہم آغاز کریں گے سورج بکرا کی آیت نمبر 232 سے اور انشاءاللہ شاء آج کے ہی لیکچر میں ہم اپنا دوسرا پارہ مکمل کریں گے تو آئیے اس لکچر کا آغاز کرتے ہیں وَإِذَا تلقتم النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت فلاں ازواجا ہننا تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ادا تراغ بین بال جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر ایک براد کیا ہے شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس کی چاہے مکمل بھی ہو جائے ایک یا دو کی حد تک تو رجوع ہو سکتا ہے نا اب ہو سکتا ہے کہ بیوی کا وا, بیوی کا کا بھائی جو ہے وہ آڑے آ جائے آسین چڑھا لے ہماری تو ناک کا مسئلہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی نہ نا, نا، تمہاری ناک ویسی کی ویسی رہے گی کوئی ناک نہیں کٹتی ٹھیک ہے یہ تو میری ترجمانی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اصل بات کیا گھر جڑ جائے گھر بچ جائے تو دیکھو تو بیویاں یعنی تم نے طلاق دے دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ایک دو کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے عدت کے بعد بھی بس وہ نکاح کی تجدید کرنی ہوگی تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے ارا تارا دو بین مارو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر اب سنیے الفاظ جو میں بار بار زور دے رہا ہوں یہ کون مانے گا یو آدو بِهِ ہی من خانہ يُؤْمِنُ کمن وَالْيَوْمِ ولیومل آخر یہ اس نصیحت کی جاتی تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر آخرت کا احساس نہ ہو تو شریعت کا بھی لوگ تماشا کھلواڑ بناتے معذ اللہ اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان کل کی جواب دہی کا احساس یہ ہوگا تو ان احکامات کی پاسداری اور ان پر عمل بھی کیا جائے گا لالکم ازکا ابہر یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکی زطر ہے کیا یہ ملاپ ہو جانا یہ گھر کا بچ جانا یہ جوڑے کا ملاپ ہو جائے یہ گھر بچ جائے یہ زیادہ بہتر اور پاکی زر ہے اللہ انتم لا تعلمون اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے کیا تباہی آئے گی گھروں کے ٹوٹنے سے اللہ اکبر اس شہر میں اس مجلس میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاق اور خلا کے معاملات چل رہے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر تباہی آ رہی ہے بربادی آ رہی نہیں جڑھوڑ کی بات کرو ملاپ کی بات کرو گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ یہی پاکی زہتر یہی بہتر ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وہ ان تم لاتا اور تم نہیں جانتے اب بچوں کے بارے میں سنیے اللہ اکبر یہ اتنا پیارا کلام ہے اللہ کا بچوں کے بارے میں وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کا کیا قصور ہے بھائی اس کو کوئی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اس طلاق کے نتیجے میں بھی اگر علیحدگی ہو بھی گئی ہے بچے پر ظلم نہ ہو سنیے ولوا لداتی اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں لمن اواد جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے یہ میکسیمم ہے اس سے پہلے, پہلے چھوڑایا جا سکتا ہے یہ تو ضمنی ایک بات ہے بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کے وجود میں جو غذا اللہ نے اس بچے کے لیے دودھ کی شکل میں رکھی وہ ہے ایک دور گزرا پیلا ڈبا نیلا ڈبا گرین ڈبا بلو ڈبا یہ ڈبا وہ ڈبا اس کے بعد اور آیا ڈبل ولڈ ہیلتھ بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک دور آیا جی اور لڑکیوں کو عورتوں کو اسمارٹ رہنے کے زیادہ شوق بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے بیبی سیٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے کیا وہ پیڈ بیبی سیٹر ماں کی مامتا دے سکتی ہے پھر نہیں نہیں نہیں فیڈنگ کراؤ بریسٹ کینسر سے تمہاری بچت ہو جائے گی پھر ماں نے پلانا شروع کر دیا اب بھائی اللہ کی مان لو نا کبھی ڈبلو ایچ او والوں کی مانو گے کبھی اس کی مانو گے ایک وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور یہ دودھ پلانے کا عمل کیا ہے پوری نفسیات ماں سے بچے میں منتقل ہوتی ہے اور ماں کی مامتا بھی ماں کی محبت بھی اللہ کا کلام سنیں سنیں یہ عظیم ترین کلام یہ پوری کائنات کی تقدیر کو بدل دینے والا کلام یہ ایک بچے کے بارے میں بھی ہدایت دیتا ہے سبحان اللہ وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَن اور ماں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے ہن اور ان ماؤں کا کھانا وہ قسمت اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے وہ جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے اس ماں کا کھانا پینا لباس ضروریات پوری کرے تاکہ اس بچے کو اس کا حق مل سکے پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے بچے کی بھی اور کیجے. بالمعروف بھلے طریقے میں یہ سب باپ فراہم کرے لاتو کلف نفسن اللہ وسعہا ہاں کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت یعنی برداشت کے مطابق لاتو غور بھی ولدی ہاں ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے ارے تم نے طلاق دی ہے لیکن ماں کی مامتا تو ہے اس ماں کو نقصان نہ پہنچانا بچے سے محروم کر کے ولا مولود اللہ بھی ولدی اور باپ کو اس بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے, جائے کم ہی امکان ہے مگر کبھی ماں اس سن دل نہ ہو جائے کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر کے اس بچے کے باپ کو تیش دلانا چاہے نہ نہ نہ نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے نہ باپ کو نقصان پہنچایا نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے بچہ بچہ کس قدر اللہ کا دین اس بچے کو اہمیت دے رہا ہے اللہ اکبر مثل اور وارث پر بھی ایسا ہے یہ بچے کا باپ اگر انتقال کر گیا تو اس بچے کا دادا ہوگا تایا ہوگا چچا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے اس بچے کے ماں کے خراجات پورے ہوتے رہے تاکہ اس بچے کو ماں کے وجود سے غذا ملتی رہے قربان جائیے میں کتنا عرض کروں بچا بچا اللہ کا دین اس کو بھی کتنی پروٹیکشن دیتا ہے فعن اراد انتراد علیما پھر اگر وہ دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں وہی عورت تم انتستر دو اولادہ فلاں اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں مراد ہے کہ تم اس بچے کی ماں سے نہیں پلوانا چاہتے کوئی مسئلہ ہو گیا تو کسی اور سے پلوانا چاہو تو گنجائش ہے لیکن اراسلم تم ماں آتی تم بال معروف تم بھلے طریقے پر ان کے حوالے کر دو جو تم نے ادا کرنا طے کر لیا ہو اگر کسی اور سے بھی پلوا رہو تو اس کو اخراجات دینے پڑیں گے اگین پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے اب تو یاد ہو گیا بچے کتنا پیارا دین ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہم کہتے ہیں نہیں تو ہمیں شریعت چاہیے یہ بچوں کو بھی کہ اپنے حقوق کی بات نہ کرو کو ہمیں اللہ کا دین چاہیے ختم عورتوں کو بھی چاہیے ہمارے حقوق نہیں نہیں کہو کہ اللہ کا دین ہمیں چاہیے خدا کی قصم اتنا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے بت اللہ ان اللہ بما ماتون بصیر اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے و لدین و لدین وفات پا جائیں وہ ادرون ازواجن اور چھوڑ جائیں بیویاں مراد بیوہ عورتیں یہ تربس نبی اربات اشرا وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے دس دن یہ بیوہ کی عدت کی مدت ہے چار مہینے دس دن قمری کمری تاریخ کے مطابق فیدہ بلغ نہ فلاں نہ بالمعروف پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے حق میں بھلے طریقے پر طے کریں کیا مطلب بیوہ کی عدت پوری ہو گئی کہیں وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے یہ وہ ہندو مت والی تہذیب ہے کہ نہیں وہ تو سکتی ہو کر مر ہی جائے اس کے ساتھ اپنے جوہر کے ساتھ نہ نہ اس کی عزت ہے تشخص ہے وقار ہے عزت نفس ہے بیوہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے اکثر نکاح بیوہ عورتوں سے کیے اور ہمارے دین نے اس کی ترغیب بھی دلائی اور بیوہ کے حقوق بھی بیان کیے اور بیوہ کے ساتھ اس سے سلوک کی ترغیب بھی دلائی حدیث میں بخاری کی روایت جو کسی بیوہ اور یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالی کے راستے ہی میں لگا ہوا ہے اللہ اکبر خبر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب اس سے باخبر ہے جناح علیکم فیما عردتم بھی من اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کہ میں نکاح کا پیغام دے دو اور اکنم تم فی یا اس پیغام کو اپنے دلوں میں چھپاؤ بیوہ عورت کی بات ہو رہی کہ ایک خاتون بیوہ ہے ابھی عدت میں ہے ایک شخص کا کوئی ارادہ ہے اشارے میں کو بات پہنچوا دے پہ پہنچوا دے، لیکن پکا ارادہ اظہار اس کا نہ کرے آگے فرمایا اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے معروف لیکن ان سے چھپ کر نکاح کرنے کا کوئی وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم بھلے طریقے پر کوئی بات کر لو کیا مطلب فکہ نے جملے لکھے بھائی کہلوا دو کسی کے ذریعے نہیں نہیں تم فکر نہیں کرو بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں کو سہارا دے ہی دے گا یہ ہے اشارہ کے نایا اور میں نے بھی اشارے میں بیان کیا سمجھ آ تو بہت اچھا ورنہ کوئی بات نہیں آگے چلتے انشاءاللہ یہ ہے بیوہ کے بارے میں بہت اہم بات اگلا نقطہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور ابھی وہ عدت پوری کر رہی ہے ایک یا دو کی حد تک ادھر پیغام پہنچوانا اشارے کنائے میں بھی جائز نہیں کیوں ابھی امکان کے ایک اور دو کی حد تک اس کا شہد رجوع کر سکتا ہے اللہ اکبر ولا تعظم و قدر نکاح یا بلوکل کی اجلا اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے اس کے بعد ہی نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے اشارے کنائے میں کوئی بات کہنا وہ لیکن پکا ارادہ اس کا اظہار نہ کیا جائے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے وعلمو اور جان لو ان اللہ يعلم ما فی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فہرو پس تم اللہ سے ڈرتے رہو وعلمو اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا حلم والا ہے فریدہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو اب مہر کے تعلق سے کچھ باتیں آ رہی ہیں یعنی اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی جبکہ تم نے ہاتھ نہ لگایا اس سے مراد رخصتی نہیں ہوئی یا ان کے لیے تم نے مہر مقرر نہیں کیا تو اس صورت میں کہ رخصتی نہیں ہوئی کچھ دینا دلانا لازم نہیں ہے سنیے لازم نہیں ہے ہاں کچھ دے کر فارغ کرنا اچھا ہے سنیے ابھی تلا رخصتی بھی نہیں ہوئی صرف نکاح کا معاملہ ہوا اگر خدا نہ نخواستوں کو ایسی بات آ تو کیا فرمایا وہ اور انہیں کچھ خرچ دو نے لکھا کچھ جوڑا دے دو جو سہولت تمہیں میس سرائے دے دو کس کو جس کو بھی گھر میں بھی لے کر دیا رخصت کر کے اور طلاق دے دی اس کو بھی خوش خوشی کے ساتھ فارغ کرو کیسا عجیب کلام ہے لو اور ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں ہم کیسے عجیب لوگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ راہ عالل منہ سی قدر, قدر خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگس پر اس کی حیثیت کے مطابق مت معروف بھلے طریقے پر یہ دینا ہے خرچ حقا علی المحسنین یہ نیک عمل کرنے والوں پر لازم ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ طلاق ہو گئی، رخصتی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر فائدے کرو یہ ایک سچویشن فری وطن اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو پچھلی سچویشن کیا تھی مہر مقرر نہیں تھا اب سچویشن کیا ہے تلاق دی رخص نہیں ہوئی مہر مقدر تھا فنصف ما فردتم، تو اس کا نس یعنی آدھا دو جو تم نے مقدر کیا اللہ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے یعنی خبر اور لدی بی قدت نکاح یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی شوہر شوہر کا معاف کر دینا کیا ہے عجیب بات پورا کتنی عجیب باتیں آ رہی ہے نا قرآن میں اس لیے عجیب لگ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے بہت ہی الٹے ہو چکے ہیں اتنی ناخوشگوار معاملے میں قرآن کہتے ہیں خوش اسلوب ہی تو اگر مہر مقرر تھا طلاق دی ہے رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا دینا ہوگا اور سنیے آگے اللہ فرما رہا ہے رہے اقرب الی تخوا اور اگر تم معافی کر دو تو یہی تخواہ کے زیادہ قریب ہے تمہارا معاف کرنا کیا ہے تم پورا ہی دے دو عام سچویشن کیا ہے طلاق ہوئی رخصتی بھی ہوئی معاملات بھی ہوئے معاف کیجئے گا نکاح ہوا رخصت کر کے گھر بھی لائے معاملہ چلتے رہے خدا نہ خاص خدا نہ خاص خدا نہ خاص طلاق ہو گئی تو مہر اگر نہیں دیا تھا تو وہ پورا دینا پڑے گا ایک بات آتی ہے کہ مہر مقرر نہ ہو تو پھر کون سا مہر ہوتا ہے اس کو مہرِ مثل کہتے مہرِ مثل یعنی جو خاتون ہے اس کے خاندان کی خواتین کا عام طور پر جو مہر ہے وہی وہ پھر دیا جائے گا اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے ظاہر یہ یہ دورہ تھا جو میں, میں اشارہ راتن بات ہو سکتی ہے بس ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ بھئی یہ اتنی تفصیلی باتیں اور احکامات موجود ہیں کبھی تفاسیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں علماء سے بھی سیکھنا چاہیے اور اللہ محفوظ رکھے اگر یہ معاملات پیش ا جائیں تو اہل علم سے مشورہ کر کے مسئلے کا جواب معلوم کرنا چاہیے ولا تنسوا الفضل بينكم اور عام आपस में एक दूसरे पर احسان کرنا نہ بھولو ان الله بما تعملون بصیر بش جو کچھ اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب سنیے نماز کا ذکر اگیا چوتھا رکو چل رہا نا اٹھائیس انتیس تیس اور ابھی اکتیسواں رکو بہت ساری باتیں گھر گھر گھر گھر گھر کی ہو گئی آدمی گھر میں، آدمی گھر میں کھونا جائے آؤ بھائی نماز کی طرف پھر نماز ہی اللہ کا خوف پیدا کرے گی اب واپس گھر جاؤ تو گھر میں بھی سیدھے رہنے کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ اب نماز کا ذکر حافظو علی ہاف و نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی درمیانی نماز سے ایک مراد نماز اثر لی گئی ہے ایک رائے بھی بیان کی گئی ہے اگر رات پہلے ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے تو درمیانی کون سی بنے گی فجر کی بنے گی اور ایک بات رائے کے طور پر یہ بھی کہ وسطی وسط سے ہے بہترین بہترین نماز کی حفاظت کرو کیا مطلب عصر کی نماز کی بھی اہمیت وہ حدیث شریف میں بیان آتا ہے اور بہترین نماز سے مراد ہر نماز خوشی وضو اور آداب کے ساتھ ادا کرو وقوم قونی تین اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو فعین خف تم فری جالن اور رخبانہ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر ہی نماز ادا کر لو یہ خوف کی کیفیت میں بیان ہے سور نسا میں بھی تھوڑی وضاحت اس کی جائے گی ان تعالی خوف کی کیفیت ہو تو جیسے بن پڑے چلتے چلتے جلدی میں یا سواری پر ہی نماز ادا کر لو ہاں فایذا امنت فاذکر اللہ كما علمکم ما لم تكونوا تعلمون پھر،, پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے یہاں الگ ذکر مراد حالت امن میں نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا اللہ نے کیسے سکھایا حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بتایا کہ صلوا کما رایتمونی اصلي بخاری شریف کی روایت ہے نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ازواجا اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں متان اد الحل غیراج تو اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک نان نفقا اخراجات مراد کی وسیعت کریں اس کیفیت میں کہ ان کو نکالا نہ جائے یہ حکم بھی اول دور کا ہے یہ منسوخ ہے اور بعد میں آنے والا حکم وہی ہے کہ جو سور نسا کی آئے تمبر گیارہ اور بارہ میں وراثت کے احکامات آ تو بی کا حصہ بھی اس میں متعین کر دیا گیا تو اب یہ حکم منسوخ ہے فعین خورجنا فلاں جناح علی معروف پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گنا نہیں جو وہ اپنے اپنے طور بھلے طریقے پر کریں اللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے یہ خاتون بیوہ ہو گئی چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر اور اس دوران جو ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر لے۔ آئندہ کسی اور نکاح کا کہیں پر تو کوئی حرج کی بات نہیں نکتا جو ایک رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب خاتون کو طلاق ہوئی ایک کی حد تک دو کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے نا اس دوران وہ شوہر کے گھر پہ رہے گی اور شوہر ہی کے ذمے سارے اخراجات اور گھر میں کیوں رہے اس کے تاکہ رجوع کی طرف توجہ رہے نہیں ہوتا ہمارے اس طرح کا معاملہ تو رجوع ایک یا دو کی حد تک اگر طلاق ہوئی ہے تو خاتون اپنے شوہر کے گھر پہ رہے شوہر رکھے اس کو اور رجوع کا معاملہ رکھنا اسی لیے کہ رجوع کا معاملہ ہو اس دوران سارے اخراجات بھی وہ شوہر کے ذمے مل عزیز الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ولیل متعلقات متعم بالمعروف اور متعلقہ عورتیں یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھلے طریقے پر نان نفقہ کچھ نہ کچھ دینا لازم ہے خوبصورتی سے ان کو فارغ کرو ذکر پہلے بھی آیا حقل متقین یہ متقین پر لازم ہے اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمارے گھروں کو مضبوطی آتا فرمائے خدا نہ خواہ سونچ نیچے اللہ اس کو معاف کر دے اور یہ قرآن کی محفلیں ہیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو اللہ ہمارے گھروں کو مضبوطی آتا فرمائے سرت البکرا کا 32 شروع کر رہے ہیں پچھلے چار رقو میں خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہوئی اب قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک دو واقعات کا ذکر کر کے صحابہ کرام جو مدینہ شریف میں اب موجود ہیں اور آگے بدر کا میدان کچھ ہی عرصے میں سجنے والا ہے دو ہجری رمضان المبارک میں اس کے لیے ذہن ان کو تیار کیا جا رہا ہے سورت البق دو سو تینتالیس المطوردین <اللانبارا الاللہن> خراجم <من> اندیار کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے وہم وہ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حیدر الموت وہ نکلے تھے موت کے ڈر سے یہ متعین کوئی واقعہ نہیں ہے ایک سے زیادہ آرا نقل کی گئی ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر قتال کا حکم لاگو اور لازم کیا گیا مگر وہ قتال سے جی چورا کر بھاگے اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم قطار سے جی چرا کر کیا زندہ رہ لوگے موت تو پھر بھی تمہیں آ ہی جائے گی فقول تو اللہ سخان و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ تم احموم نے انہیں زندہ کیا سورت البقرہ میں کئی واقعات ہیں کہ مردہ کرنے کے بعد زندگی عطا کیے جانے کا ذکر ہے ان اللہ فغل ناسی بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر ولا کہ اکثر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وقوطی سبیلّہ اور جنگ کرو اللہ کے رحم علیم اور جان رکھو کہ اللہ سخان و خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے منظی اللہ قرض السنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے فیو فہ لا پھر وہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے قرض حسن یہ بڑی پیاری سطح قرآن کی ایک تو وہ ہے جو ہم اگر کبھی کسی کو دیتے چلو بھائی جب ہو واپس کر دینا ٹھیک ہے وہ بھی نیکی کا عمل ہے لیکن قرآن کی اسلام میں قرض حسن کیا ہے وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کے دین کی دعوت کے لیے اس دین کی نشر و ارشاد کے لیے اس کے دین کی سربلندی کی جد وجہد کے لیے خرچ کیا جائے اللہ اپنے ذمے اس کو قرض قرار دیتے اللہ کی شان کریمی اور صرف قرض ہی قرار نہیں دیتا اللہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا ہے تو اللہ کا دیا ہوا قبول کر لیتا اس کی نعمت مگر وہ کہتے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا حسن میں کیا بات ہے حلال سے دیا جائے اور دوسرا حسن ہونا چاہیے یعنی اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے آج بھی دین دین کے تقاضے ہمارے سامنے اور بظاہر دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ایسے میں خرچ کرنے لگانے کے مواقع بہت ہیں اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے آگے انشاءاللہ البقرہ رکو نمبر چھتیس اور سینتیس میں انفاق فی سبیل اللہ کا موصوب بہت تفصیل سے آئے گا واللہ قبیت و یا اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی آتا فرماتا ہے کس کو زیادہ کس کو کم دینا اس کی حکمت کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے وہ الہ تو اور اسی اللہ سبحانہ و کے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اگلا جو اب بیان ہے یہ تفصیل سے ہے جا, پالوت اور جالوت کا واقعہ نام تو آپ نے سن رکھے ہوں گے موسر احسلام کا دور تھا اور وقت آیا کہ اللہ کے رامے جنگ کرو قوم نے صاف انکار کر دیا اور کہا سورے الما دا آئے 26 میں ہے فرد انتوربو کا فقوۃ انا ہا ہونا قاون مسا آپ جائیے آپ کرب جا کے قطال کیجیے ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد ان پر زمین میں بھٹکنا مقرر کر دیا گیا اور اللہ سخان و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو صحرا میں بھٹکنے پر مجبور کر ڈالا وہ وقت گزر گیا اگلی ایک نسل آئی اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں آزادی ملے ہم کسی خطے کو حاصل کریں اور وہاں جا کر پھر جو ہے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے پر بسر کریں اب یہ دور موسر علیہ السلام کے کچھ کافی عرسے کے بعد کا ہے اور اس وقت لوگوں نے اس وقت کے موجود نبی سموئل شموئیل انگلیش میں کہا جائے گا سموئل نبی سے درخواست کی کہ کسی کو بادشاہ سے پے سالار ہم پر مقرر کر دیں یہ پس منظر اس واقعے کا پھر اسی میں قتال سے جی چرانے والوں کا ذکر بھی آئے گا اور اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کا ذکر بھی آئے گا اور ایک چھوٹی جماعت مگر وہ ایمان والوں کی ہو اس کے لیے اللہ کی مدد کا ذکر بھی آئے گا اور یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اب بدر کے میدان کا میدان سجنے والا ہے تو تم اس کے لیے تیاری کرو اس پس منظر میں ابھی یہ واقعہ ہے ارشاد ہوا الم درا ال ملایم بنی اسرائیل من بعد موسی کیا اپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف کے جو موسی علیہ السلام کے بعد ہوئی اذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملکا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے عرض کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں نقط الفی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں قول آس تم ان خوط ملی تم القطال اللہ تو قاتل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور تم جنگ نہ کرو قول و لنا اللہ نقاط فی صبی اللہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں وقت اخرجنا من دیارنا و حالانکہ ہمیں تو نکال دیا گیا ہمارے گھروں اور ہماری آل اولاد سے فلم اللہ خطیب علی ملک جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اللہ علیہ غالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے پس منظر تو بنی اسرائیل کے واقعہ کا صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن کی فرضیت اب آئے گی اس کے لیے ڈٹنا ہے اور جمنے کا مظاہرہ کرنا ہے وقال اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد کا بے شک اللہ نے تمہارے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے اننا قولا یا کون الہ الملک و وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہ ہو سکتی ہے ہم تو اس سے زیادہ بادشاہ کے حقدار ہیں یہ وہ تھے جو مادہ پرس لوگ تھے جو یہ دیکھ اتنے کہ کس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہے جائیدادیں زیادہ ہیں, جہو حشمز زیادہ ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہیں. وہ اسی پر لوگوں کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہنے لگے یہ تالوت یہ تو غریب آدمی ہے خیر وہ بڑے جان طاقتور بھی تھے صاحب علم بھی آگے ذکر آ رہا ہے مگر دنیا برسوں نے یہ دیکھا کہ مال کی فراوانی نہیں ہے تو یہ بادشاہ پر کیسے مقرر ہو سکتا ہے بادشاہ کے اقدار تو ہم ہیں کہنے لگے وہ لوگ ساخت مل المال اور نگاہ میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحان تعالیٰ کا اختیار کرے آگے نبی علیہ السلام فرمارے ان اللہ صفح علیہ کو وہ جو سموئی نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس سے یعنی تعلق کو تم پر چن لیا ہے جسم اور اسے زیادہ دی ہیں علم اور جسم میں بھی بڑے طاقتور بھی تھے اور صاحب علم یہ ہے جس پر اللہ نے اس کو چنا ہے اور تم پر فضیلت دی ہے بادشاہ دی ہے وہ اللہ یوتی ملک کا ہوں میں اور اللہ اپنا ملک اپنی بادشاہ میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وہ اللہ عسین اور اللہ بہت وسرت والا علم رکھنے والا ہے الحم نبیم ان آئے تملکی یا کم تابوۃ تھی ہی سکین تمبیک اور ان کے نبی نے کہا کہ بے شک ان کی حکمرانی یا حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا و مما کا آلو موسا آلو ہاروم اور بچی ہوئی وہ چیزیں ہوں گی جو آل موسا اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں یہ ان کی بڑی مقدس چیزیں تھی برکت والی چیزیں تھیں جو ایک کافر مشرق قوم کے ہاتھ لگ گئی تھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر زوال کا معاملہ آیا ہوگا اب نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا اور اس تابوت کا آنا اس تعلوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت ہوگی وہ تابوت کیسے آئے گا تحملہ الملائکہ اس سے فرشتے اٹھا لائیں گے ہوا یہ کہ اس سامنے والی مشرق قوم کے اندر کوئی وبا پھیل گئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم نے تابوت ان کا چھین لیا کوئی اس کی نہ وجہ سے کوئی نحوسر کا معاملہ انہوں نے کسی بیل گاڑی پر ہانک دی ان، انہوں نے اپنے تو ہانک دیا اللہ کا کلام کہتا ہے کہ فریش اس کو ہانک کر ادھر چلا کر ادھر لے آئے ہیں اور یہ تابوت ان کے پاس آ گیا میں بہت مختصر اس کا ہوں اس لیے کہ بہرل اس وقت دورے طرح قرآن میں کیونکہ راتیں کی ہیں تو وقت پاس مختصر ہے بس شوق یہ پیدا ہو کہ ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر تفصیلات اور ہمارے سامنے بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے یہ ہے تالوت نیک بادشاہ سامنے ہے بادشاہ جالو ابھی اس کے لشکر سے ہونے والا ہے مقابلہ تو یہ اپنی فوج اپنے لوگوں کا مورال دیکھیں گے کس قدر تربیت یافتہ ہے تو تالوت نے کہا ان اللہ مبری کو منہر بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے فمن شری بین فلئی سمینی بس جس نے اس سے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں پیاس تو لگے گی نہر کا پانی بھی سامنے ہوگا مگر میرا تقاضا یہ ہے تم سے کہ تم پانی نہ پینا ہاں وَمَلْ لَمْ يَتْعَمْهُمْ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جس نے اس سے نہ چکھا پانی بے شک وہ مجھ سے ہے اِلَّا مَنِ غُطَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي سوائی اس کے کہ جو اپنے ہاں سے چللو بھر لے ایک چلو اگر بھر لے تھوڑا ستچر اٹھی مگر سیر ہو خوب پینا مگر سیر ہو کر خوب پینا یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ ہوگا اصل ایک نقطہ کیا ہے یہ ڈسپلن کو دیکھ رہے ہیں کہ میری بات بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ایک ذرا سے پانی کے معاملے کے اندر بہ گئے تو جب میدان سجے گا تو کون کھڑا رہے گا بھائی تو پہلے سے اپنے اپنی لشکر کی اسٹرینتھ کو مورال کو اور ان کی تربیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں اس کو چیک کر رہے ہیں ہوا کیا فشریب مینہ اللہ کریم پھر چند اے کے سوا ان سب نے پانی پی لیا اکثریت ان میں سے پانی پی لیا یعنی سیر ہو کر فلم جا وز ہوا ودین آ من بس جب وہ یعنی تالود اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے نہر پار کر کے جانا تھا نہر بھی آنی تھی راستے میں کال لا قطل یوم جالوتن انہوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی اب نقطۂ کیا ہے پانی تو ویسے اب حیات ہے نا زندگی کا آغاز بھی اسی سے زندگی کا تسلسل بھی اسی سے ہاں مومن اللہ کے خاطر پانی کو بھی چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں ایک تو یہ بات ہوئی ادھر کیا تھا پانی تو فرحت بخشتا ہے آپ آدمی کو توانائی دیتا ہے اسٹرینتھ دیتا ہے زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری مگر جب یہی پانی اپنے امیر کی نا فرمانی میں پیا جب یہی پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹو ہو گیا ہمت جواب دے گئی یہ ہے ڈسپلن کی اہمیت یہ ہے ایک نظم جماعت کا معاملہ یہ ہے اپنے امیر کی سننا اور اس کی اطاعت کرنے کی اہمیت کا بیان جو اس واقعے سے بھی قرآن میں سامنے آتا ہے اور کے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کم من فی عطین قلیل غلط فی عطن کثیر اللہ بارہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آ ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اگر یہ بہت بڑی تعداد ہماری ہمت ہار گئی تو کیا ہوا جو ایمان والے تھے سابت قدمی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا اپنے امیر کی بھی بات مانی سیر ہو کر پانی نہ پیا اور اللہ کے ماننے والے اور آخرت کے طلبگار بھی تھے جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہیں مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی ابھی کچھ ہی دنوں بعد بدر کا میدان سجے گا تین سو کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے تم اپنی تعداد کے کم ہونے کی فکر نہ کرنا اگر تم ثابت قدم ہو تم واقعاً ایمان والے ہو تو اللہ کے حکم سے تمہیں ہی فتح ملے گی واللہم عصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب جالوت اور اس کے نشکر کے آمنے سامنے ہوئے قَالُوا تو ان ایمان والوں نے یوں دعا کی رَبَّنَا اے ہمارے رب اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَا ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ مصب اقدامہ اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما یعنی جما دے منصورین اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ ہوتے ایمان والے محنت کرتے ہیں تیاری کرتے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہوتی ہیں وہ فرہم بھی کرتے مگر ان کی نگاہ اپنے اسباب اور تیاری اور قوت بازو پر نہیں ہوتی ان کی نگاہ رب العالمین پر ہوتی ہے جو کہ مصب الصباب ہے اسی سے دعائیں ہو رہی ہیں اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں فہض زموں بھی اللہ پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی یعنی تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی نیک کون تھا ان میں سے تالوت ٹھیک ہے تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور جالوت قتل بھی ہوا کس کے ہاتھوں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فرمایا وقع داود جالوتا اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا یہ ایک نوجوان تھے ابھی یہ بھی نوجوان ہیں لیکن بہرحال یہ بھی اس لشکر میں آگئے اور یہ جو جالوت تھا وہ پورا لوہے کے اندر جیسے آج تو کیا نا بلڈ پروف جیکٹس ہیں یہ ہیں وہ, ہیں وہ پورا غرق آہن لوہے کے اندر پورا غرق آیا چلا آیا چلا آ رہا تھا اور اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی انہوں نے اپنی رسی کے اندر ڈال کو جو ہے وہ پتھر تین گھمائے اس کی آنکھ میں سے نکلے اس کے پھاڑ دیا اس کے چہرے کو اور پوچھا اس کو ہلاک کر ڈالا یہ قتل کیا ہے داؤد نے علیہ السلام نے کس کو جالو کو اس کے بعد ناؤود علیہ السلام کو آگے حکمرانی بھی عطا ہوئی اس کی طرف بھی جو چاہا انہیں وَلَوْ لَا دَفْ اللَّهِ بَعَضَهُم <بِمَعْدِن> اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے لفسدت الارض لفسدت الارض تو زمین ضرور فساد کا شکار ہو جاتی ولاکن اللہ اللہ تمام جہانوں پر تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے بڑا اہم نقطہ یہ کتاب کی زیادت اللہ نے کیوں دی ہے ہر دور میں محاورتن بھی ہمارے کہا جاتا ہے ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ کسی موسا کو کھڑا کرتا ہے یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ظالموں اور جابروں کا قلع قما کیا جائے آج دنیا کی سو بہترین ممالک جن کی تہذیب پر ہمارے بھی کچھ لوگوں کو بڑا ناز ہے جن کی ٹیکنالوجی آسمان کو پہنچی ہوئی ہے مگر ان کی ٹیکنالوجی کا بدترین استعمال کبھی ہمیں عراق میں ملتا ہے کبھی ہمیں افغانستان میں 30 لاکھ تو انہوں نے یہاں شہید کر بیس پچیس لاکھ سے زیادہ اپاہش کر ڈالیں اقوام متحدوں کو اپنی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے کنیز بنا کر رکھا ہوا ہے اسرائیل ظلم و ستم کا بربریت کا ہر دوسرے دن مظاہرہ کرے اس کے بارے میں کچھ کہنے کو تیار نہیں اور دنیا جہاں کے مسلمانوں کا خون سستے جو ہے وہ سستا ہے اگر ان ظالموں کو جھوٹے بہانے بنا کر کبھی ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کوئی ثبوت پیش کیا آج تک کبھی ٹوین ٹاور کا بہانہ بنا کر اسامہ بن لادن پر جو ہے لادن پر جو ہے الزام تراشی کر کے انویشن کیا افغانستان میں کوئی ثبوت دیا آج تک مشرف کے کان میں میں نے بتا دیا تھا کہا تھا بش نے کوئی ثبوت ہے دنیا کے پاس یہ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں اگر ان ظالموں کو دنیا چھوٹ دیتی ہے ظلم اور بربیت کرنے کے لیے تو میرا اور آپ کا رب ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے قتال کی اجازت دیتا ہے سمپل از دیٹ اگر ظلم کرنے کے لیے ظالموں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اور یہ بہانے بنا کر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں تو اللہ کا کلم ایمان والوں کو ظالموں کا ظلم روکنے جابروں کا جبر ختم کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اللہ کی زمین پر اس کا دین بھی غالب اور قائم ہو اور مخلوق خدا کو ظالموں اور جابروں کے ظلم و ستم سے ہے وہ نجات ملے یہ اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا تو زمین فساد ہی فساد کی آماجگاہ بن جاتی لیکن اللہ فضل فرمانے والا جہان والوں پر اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ شرائط کے ساتھ جب تقاضا ہو تو اس نے جنگ کی اجازت کیا اس کا حکم بھی دیا ہے دل کا آیات اللہ نتروح علی یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے اے نبی علیہ السلام آپ پر حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر وہ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں